اللہ کو تعالیٰ ہم نے نیکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا برے اعمال ہوں گے تو ان کا حساب دینا ہوگا ان کی جواب دہی ہوگی اللہ کریم ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے حضرت سجنا قابل اخبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل جب میں مبتلا ہوئے تو حضرت موسا علیہ السلام نے متعدد مرتبہ بارش کی دعا کی کئی مرتبہ آپ نے بارش کے لیے دعا کی بارش برسے اور کہل سالی دور ہو جائے مگر بارش نہیں ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ سے فرمایا کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھ لوگوں کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ تم میں ایک چگل خور موجود ہے جو چغلی پر مصر ہے چگلی پر ڈٹا ہوا ہے چگری کھانا اس نے اپنا گویا کے بتیرا بنایا ہوا ہے حضرت سعیدہ موسا اعلی نبی صلاحت وسلام نے عرض کی اے میرے رب عز و مجھے بتا وہ کون ہے تاکہ اسے اپنے درمیان سے نکال دوں تو اللہ تعالی نے رشانت فرمایا اے موسا میں تمہیں چگری سے منع کرتا ہوں لہذا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا پھر سب نے مل کر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرما دی سبحان اللہ. <سلام> یہاں جس طرح یہ پتہ چلتا ہے میرے مدیچر کے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوتی ہیں اعمال صالحہ کرنے والوں پر توبہ کرنے والوں پر وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چوگل خوری ایک ایسا وقف ہے جس کی وجہ سے دعا قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر چوگل خوری عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم چغل خوری کریں گے یہاں کی بات وہاں پہنچائیں گے وہاں کی بات یہاں نقصان پہنچانے کی کسی کو ضرر یا نقصان پہنچانے کی غرض سے نیت سے ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر پہنچانا یہ چوگل خوری کہلاتا ہے ہم اگر کریں گے تو ہم لوگوں کی نظر میں بڑے محبوب بن جائیں گے بڑے اچھے بن جائیں گے اور لوگ ہمیں ہم سمجھیں گے واہ یار کیا بات ہے کتنا خیر خا آدمی ہے تو ایسی بات نہیں ہے چوگل خور کرنے والا اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے مبارک فرمودات کی روشنی میں قطان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے یا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے یہاں پر آپ کو خریدی سے بات سناتا ہوں حضرت سکین بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تمی تھا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے ارشاد فرمایا کلام کیا فرمایا کلام کر جنت سے کہا بول تو اس نے کہا کہ جو میرے اندر داخل ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم تجھ میں آٹھ قسم کے لوگ نہیں جائیں گے اللہ اکبر وہ آٹھ قسم کے لوگ کون سے ہیں وہ کون سے اعمال کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ سماعت فرمائیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ ان آٹھ کے بارے میں اللہ کریم نے رشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ آٹھ قسم کے لوگ تجھ میں نہیں جائیں گے جنت میں نہیں جائیں گے وہ کون سے ہیں شراب کا عادی بدکاری پر اصرار کرنے والا شغل خور دا ظالم کا مددگار رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اور جو شخص یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ تعالی کا عاد ہے اگر میں یہ یہ کام نہ کروں پھر اسے نہ کرے اب غور فرمائیے کہ اس پوری روایت کے اندر جو آج جس کو ہم نے اپنے موضوع بنایا ہے اپنے مدنی پھولوں کا وہ کیا ہے چوگل خور چل خور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا ایک روایت کے ارشاد فرمایا کہ چگڑی کھانے والا ادھر, کی، ادھر ادھر کی ادھر لگانے والا لوگوں کے اندر پھوٹ فساد لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے والا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور کتے کی شکل میں یہ جہنم میں جائے گا اس طرح کی احادیث و روایات بھی ہیں شاخریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایا ناز تاریخ فضان سنت کی جلد نمبر ایک اور اس کے بعد آداب تعام میں نقل فرمائی ہے یہاں پر ایک بات منقول ہے امام غزالی رحمتہ اللہ احیاء العلوم کی تیسری جلد میں نقل فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ منقول ہے کہ ایک شخص سات باتوں کو جاننے کے لیے ایک دانا کے پیچھے سات سو فتح کا طویل سفر طے کر کے گیا اور وہ سات باتیں جاننا چاہتا تھا اور سفر اس نے کتنا کیا سات سو فرسخ کا طویل لمبا سفر جب اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ میں آپ کے پاس اس علم کی خاطر آیا ہوں جس سے اللہ تعالی نے آپ کو نوازا ہے آپ مجھے آسمان اور آسمان سے زیادہ بھاری چیز کے بارے میں بتائیے کیسا سوال ہے اور اس کا جواب بھی طلب ہے اور بڑا اہم جواب ہے اس کا پہلی بات کیا ہے کہ مجھے آسمان اور آسمان سے زیادہ بھاری چیز کے بارے میں بتائیے زمین اور زمین سے زیادہ بسی چیز کے بارے میں بتائیے پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت چیز کے بارے میں بتائیے آگ اور آگ سے زیادہ گرم چیز کے بارے میں بتائیے زمہریر اور زمہری سے ٹھنڈی چیز کے بارے میں بتائیے سمندر اور سمندر سے زیادہ بے فکر چیز کے بارے میں بتائیے اور یتیم اور یتیم سے زیادہ جس کو حقیق سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیے دانا نے کہا کہ بے گنا پر بہتان باندھنا جو بے قصور ہے جس نے کوئی سین کوئی جرم کمٹ نہیں کیا اس کے اوپر بہتان باندھ دینا کسی گناہ کی نسبت اس کی طرف کر دینا یہ آسمان سے زیادہ بھاری ہے حق یعنی سچائی زمین سے زیادہ وسیع ہے قناعت پسند دل وہ دل جو قناعت پسند ہے جو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے اس پر راضی ہے فرمایا سمندر سے زیادہ بے فکر ہے ہر اور حسد آگ سے زیادہ گرم ہے کسی قریبی سے ضرورت کا پورا نہ ہونا زمہریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور وہ جو ایمان سے محروم ہے ایمان کی دولت سے محروم ہے جس کے پاس جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے اور چگل خور کا معاملہ جب ظاہر ہو جائے اور چگل خور کی ہنڈیا جب بیچ چراہے کے پھوٹ جائے تو اب وہ ایسا حقیر اور ذلیل بن جاتا ہے کہ اس کی حکارت اور اس کی ضلالت کو بیان نہیں کیا جا سکتا میرم جنگ کے ناظرین یہ ہم روایات اور حکایات سماعت کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں پر ہم اپنے آپ پر غور کریں کیا ہم چگل خورے کے گناہ میں ممتلا نہیں ہیں اللہ کریم نے زبان عطا فرمائی ہے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان چھیاں بنایاں سونے دیں دیدار واسطے تو زبان اللہ تعالی نے دی ہے تو یہ چغل خوری کرنے کے لیے نہیں دی ہم نے اپنے آپ کو چغل خوری سے بچانا ہے یہاں مدنی چلے کے ناظرین سے جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ سوالات بھی کرتا ہوں پھر انشاءاللہ سسنے میں آگے مزید مدنی پھولوں کا تبادلہ جاری کو ساری رہے گا پہلا سوال جس کا آپ نے جواب دینا ہے وہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیں پہلا سوال حضرت شکتنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا یعنی ان کی امی جان کا نام بتائیے دوسرا سوال جنت المالا قبرستان کہاں ہے جنت المالا قبرستان یہ کہاں ہے نمبر تین وہ کون سی صورت ہے جس کے درمیان میں بھی بسم اللہ شریف ہے وہ کون سی صورت ہے قرآن پاک کی کہ جس کے درمیان میں بھی بسم اللہ شریف ہے یہ تین سوال ہیں ان تینوں کے آپ نے جواب دینے ہیں ایک ہی میسیج کے اندر جواب دینے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ جواب دینے والوں کے نام قرآن دازی میں شامل ہوں گے چول خوری کے حوالے سے میں کچھ مدنی پھول جو ہے وہرز کر رہا تھا حضرت امام غزالی الرحمت اللہ نے احیاء العلوم کی تیسری جلد کے اندر چگل خوری کے مضمون کو مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے چگل خوری سے چھٹکارا دلانے کے چگل خوری سے بچنے کے لیے آپ نے چھ امور چھ کام ذکر فرمائے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس چوگری کی جائے اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ کے چوگری کر ہی رہا ہے چوگری کھا رہا ہے کسی کی ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے ہمارا بیہیو کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے امام غزالی اس کے چھ طریقے بتا رہے ہیں آپ ہاں فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس چگنی کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا یا تمہارے خلاف ایسا کیا یا وہ تمہارے معاملے کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے یا تمہارے دشمن سے دوستی کرنے کی تیاری کر رہا ہے یا تمہاری حالت کو خراب کرنے کی کوششوں اور کاوشوں میں لگا ہوا ہے یا اس طرح کی دیگر باتیں کر رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں چھ چیزیں انسان پر لازم ہیں پہلی بات کیا ان چگل خوری کی جا رہی ہے کہ بندہ جگری کھا رہا ہے تو اب میرا انداز کیا ہونا چاہیے یہ امام تعلیم بتا رہے ہیں پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تصدیق نہ کی جائے اس کی باتوں کو حق اور سچ نہ مانا جائے مثلا ایک بھائی کو جو ہے وہ ایک بھائی کے بارے میں دوسرے بھائی کو آگے خبر دے رہا ہے کہ ہے تو تمہارا بھائی لیکن تمہارے کاروبار میں نقصان کیسے ہو اس کی وہ پلاننگ کر رہا تھا سوچ رہا تھا کیسے نقصان دوں اس کو یا دو اشخاص ہیں دو لوگ ہیں جن کے درمیان بڑی محبت ہے اب یہ انہیں فوڈ دلوا رہا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بڑا لوگوں کے سامنے اچھا بنتا ہے حقیقت میں اس کے برے خلاقے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں اب اس طرح کی نیگیٹو باتیں آگے بتا رہا ہے اچھا اب یہ سنے گا اور یہ اگر امام غزالی رحمتہ اللہ کے ان جو چھ کام آپ بتا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان پر عمل نہیں کرتا بلکہ آگے سے یہ اچھا میرے بارے میں یوں بول رہا تھا کہ میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں بھائی میرے تو اخلاق اچھے نہیں ہیں اور اس کی جو زبان سے ہی اچھی نہیں ہے زبان سے جب بھی بولتا ہے وہ بری بات کرے گا صحیح زبان تو صحیح الفاظ سے اس کی زبان سے کبھی نکلتے ہی نہیں بدق نامی کالی زبان والا تب ہر ہر کام خرابی کر دیتا ہے اب یہ جو آپ کے پاس آیا ہوگا ہے، یہ آپ کی بات یہاں سن لے گا اور دوسری جگہ پر جا کے منمان اس کو بلکہ اس پر مزید مسالہ لگا بیان کر دے گا تو یہ کام نہیں کرنا اگر ہمارے سامنے کسی نے آگے چگل چگلی کھائی ہے کسی کی تو ہم نے آگے سے دو چار باتیں بڑھا کر یا سامنے والے پر جو ہے غصہ نہیں کرنا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے امام مہزالی فرماتے ہیں کہ چگل خور کی تصدیق نہ کی جائے اس کی بات کو سچ نہ جانا جائے کیوں اس لیے کہ چگلخور فاسک ہوتا ہے اور فاسق کی گواہی مردود ہے اللہ سبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو آنتصیبو قوم بجہالک ترجمہ ایک ایمان اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو بے جانے میں ایجا نہ دے بیٹھو یہ پہلی بات تھی کہ چوگل خور کی بات کو ہم نے سچا نہیں جاننا دوسری بات کہ اسے چگلی سے منع کیا جائے اسے کہا جائے نہیں ایسی ایسی بات مت کریں میرے مسلمان بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات آپ نگیٹو بات نہ کریں اور اس کو امام مغزالی فرماتے ہیں چوگل خوری کرنے والے کو سمجھایا جائے اور چگل خوری کی جو شناعت ہے چگل خوری کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کے بارے میں اسے بتایا جائے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ومر بل معروف ترجمہ کنزول ایمان اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے آگے امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ والی فرماتے ہیں تیسری بات تیسرا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے ناپسند رکھے کیونکہ خور اللہ کو ناپسند ہے اور جسے اللہ ناپسند کرے اسے ناپسند رکھنا یہ واجب ہے تو یہ بندہ ٹھیک نہیں خوری کھا رہا ہے آج مجھے کسی کو سنا رہا ہے کل کو میری جا کے کسی کو سنائے گا آگے بتا رہے ہیں امام غزالی چوتھی بات فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی یعنی جس کی حبت کی گئی اسے بد گمانی کا شکار نہ ہو جو بتا رہا اس کی بات کا یقین نہ کریں اور اپنے مسلمان بھائی سے بد گمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشان فرمایا یا من الغن ان ترجمہ تنظور ایمان اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے پانچویں بات ہمارے سامنے اگر کوئی چگل چگلی کھا رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے امام اظہاری پانچویں بات بتا رہے ہیں کہ جو بات تمہیں بتائی گئی وہ تمہیں تجسس اور بحث پر نہ ابھارے کہ تم اسے حقیقت سمجھنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالا تجس اور عیب نہ ڈھونڈو ہم بات سن رہے ہیں کسی کے کہ میرے بارے میں فلاح نے یہ بات کہی اب میں اس کے اندر عیب ڈھونڈنے میں لگ جاؤں نہ یہ کام نہیں کرنا اللہ کن فرماتا ہے بالات عیب مت ڈھونڈو عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر جو حسن نظر دیکھتے ہیں جو حسن نظر ہوتے ہیں وہ ہنر و کمال دیکھتے ہیں تو ہمیں ہنر و کمال دیکھنا ہے اور کسی کے عیبوں پر نظر نہیں رکھنی شغل خوری کرنے والے چگل جس کے بارے میں شغل خوری کی جا رہی ہے اس کے گناہوں میں اس کے گناہ ڈھونڈنے میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے آخری چھٹی بات بتا رہے ہیں فرماتے ہیں جس بات سے تم چغل خور کو منع کر رہے ہو اسے اپنے لیے پسند نہ کرو اور نہ ہی اس کی چگلی آگے بیان کرو بلکہ یہ کہو کہ اس نے مجھ سے یہ یہ بات کی اس طرح تم چگل خور اور ربت کرنے والے ہو جاؤ گے اور جس بات سے تم نے منع کیا خود اس کے کرنے والے بن جاؤ گے مفہوم یہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے چگل خوری کا معاملہ کر دیا ہے ہماری چگلی کھائی ہے تو ہم نے اس کے جواب میں چوگل خوری نہیں کرنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنا ہے تو چوگل خوری کرنے سے گد جو ہے برباد ہو جاتے ہیں سکون جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے قلب انسان کا دل جو ہے یہ مطمئن نہیں رہتا ذہن فکروں کے اندر ہو جاتا ہے اور لا یعنی کاموں میں انسان کی جو سوچ ہے یہ مشغول اور مصروف ہو جاتی ہے تو چوگل خوروں سے اور چغلخوری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے تو ان شاء اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے محبتوں کے چور چغل خور چغل خور یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور پھر شہ شیقت امیر السنت کا کیسا فیضان ہے دعود اسلامی کے مدری ماحول کی کیسی بہار ہے کہ ہمیں خود بھی چغل خوری سے بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے اور جو خور ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کے حوالے سے ہمیں زین دیا جاتا ہے کہ چغلخوروں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے الحمدللہ شیخ حقیقت امیر سنت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اسلامی بھائیوں کو جو بہتر مدنی نامات ادا فرمائے ہیں ان میں ایک مدنی نام جھوٹ غیبت حسر تکبر وعدہ خلافی اور خوری سے بچنے والا مدنی انعام بھی ہے داعال اسلامی کے مدنی ماحول سے ابستہ ہو جائیں اور مدنین اعماد پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے ان شاء اللہ چغل خوری سے بچنے کا ذہن بنے گا اور چغل خوروں کے شر سے محفوظ رہنے کا ذہن بنے گا یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم ولیسانی کہ ایمان والا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اپنی زبان سے اگر ہم نے کچھ کرنا ہی ہے تو کل کیجیے کہ فضول گفتگو نہیں کرنی اور گناہوں بھری گفتگو بھی نہیں کرنی کفلے مدینہ لگا کر کے رکھنا ہے اگر کچھ بولنا ہے تو کسی کی خیر خواہی والی بات کیجیے نیکی کی دعوت دیجیے گرے کاموں سے منع کیجیے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول رہیے اور یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی چیز چگل خوری پر ابھارتی ہے تو ہمیں اس کا وہ علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو چگل خوری سے بچانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چغل خوری سے بچتے رہنے کی توفیق رفیق محمد فرمایا وقت ہوا چاہتا ہے سلسلے میں کلام شامل کرنے کا الحمد جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام حضرت مولانا محمد اسدار مدنی آسزہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کلام بھی سنائیں گے آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف صلی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی و نیچے بیٹھ کے نہیں پڑیں گے آج ٹھیک ہے پڑھیں ممپل بھی نہیں چلے گا آج پڑھیے کلام شامل کریں. اللهم على محمد محمد صلى الله عليه وسلم صل الله عليك يا يا الله عليك يا حبيب الله سعید کا بہت پیارا کلام جس کے ہر شیر کے آخر میں بہت لطف ملے گا فرماتے ہیں کچھ کچھ گار یہ کچھ زار ہم کس بلا کی میں ہیں سر سار ہوں کس بلا کی میں سے ہے سر سار کچھ دار ہم اور تم کرم سے ہر عیب کے تم کرم سے شری ہر عیب کے جس نام خب کی طرف دیکھے ہو جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم کے پلے کی دھ کرے سرکار نظر کریں اپنی رتی be ka <laughs> ہے تو حد بھر کے خدائی خار ہے تو حد بھر کے خدائی خار اور بللا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کری ٹھا کر رے ٹوٹلا ہاتھ اٹھا کر رے ٹلا ہے سخی کے بال وے حقدار سخی کے بال میں خدا ہم سفید خود خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکوں مختار بنایا محبوب کیا مالکوں مختار بنا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا با تم جو آپ فرما دیں وہ اس کے لیے شریعت بن جاتا ہے آپ چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی ٹہنی پکڑ کر چلنا شروع کریں تو وہ درخت آپ کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو درختوں کی ٹہنیوں کو لے کر آپس میں ساتھ ملائیں درخت ساتھ مل جاتے ہیں پھر جدا کریں درخت جدا ہو جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی چٹان کی طرف اشارہ کریں تو چٹان اپنے مقام سے ٹوٹتی ہے تیرتی تیرتی پانی سے کنارے پر آتی ہے آپ کی ذات کی آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے اور پھر دوبارہ تیرتی تیرتی پانی سے اسی پہاڑ کے پاس جاتی ہے جہاں سے ٹوٹتی ہے وہیں پر جا کے لگ جاتی ہے کیا اختیار ہے پیاریہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی فرما رہے ہیں ہاں تم تم لے تیری سوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے خری را ترا خسروا عرش پہ اڑتا ہے رر را تیرا کے <سؤال> بات <سؤال> نے چائےا طیبہ کے بارے میں صحیح کی علت کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر دل کے ٹکڑے نظر حاضر دل کے ٹکڑے سگانے <سؤال> کو چاہے دلدار ہیں ہم کو چاہے دلدار ہم ہے کو چاہے ہیرا ان کی بلندی کتنی بلند بلند <Türkiye> ان, ان کو تصور ملا کر صحیح آلات کیا ارج کرتے ہیں ہاکا کی بارگاہ میں سماطے قسمت ہر ہے واہ واہ قسمت شور ہرا کی ہر ہے چاہتے ہیں دل میں گہرا ہم چاہتے ہیں دل میں گہرا گار ہم چاہتے ہیں دل میں گہرا گار ہم پاٹ وہ کچھ دا دے کچھ دا جی نے ہر شیر کے آخر میں ہم ہم ہم کا استعمال کیا اور آخر میں اپنے آپ کو کس طرح جھنجھوڑتے جو ہیں کہ ہر شیر میں اپنے آپ کو کہتا ہے ہم ہم, ہم آکا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہم کہہ رہا فرماتے ہیں ان کے آگے دا ہستی رضا ان کے آگے کیا جاتا ہے یہ ہر بار ہم کیا جاتا ہے یہ ہر بار ہم ان کے آ جاتا ہے ہر بار ہم پاٹ وہ کچھ جار یہ کچھ زار ہوں یاد نا کیوں کر پار؟ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت نت کی آج پر آپ کی انکساری پر کلام کا جو ہے وہ اختتام ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آجزی اور انکساری کی دولت سے مالا مال فرمائے چول خوری کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ پیش کر رہا تھا کچھ مزید باتیں جو ہے حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ احیاء العلوم کی تیسری جل کے صفحہ نمبر چار سو پر ایک بات نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کسی عقل مند کا دوست اس سے ملاقات کے لیے آیا اور کسی دوسرے دوست کی کچھ منفی باتیں بتانے لگا تو اس پر اس دانا شخص نے کہا کہ تم اتنے دنوں میں ملنے آئے اور تین برائیاں لے کر آئے نمبر ایک مجھے میرے مسلمان بھائی سے نفرت دلائی نمبر دو میرے دل کو تشویشوں اور بس میں مشغول کیا اور نمبر تین اپنے امانت دار پر تومت لگائی یعنی میں تمہیں امانت دار سمجھتا تھا لیکن اب یہ تمہاری امانت داری میرے سامنے واضح ہو چکی ہے تو یہ بزرگوں کا طرز عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی چگلی کھا رہا ہے تو ہم نے اس کی تصدیق اور تائید اور اس کی باتوں کے اندر سچائی جو ہے وہ معاملہ نہیں کرتا اس کو سچ نہیں جاننا ایک اور جگہ پر امام غزالی لکھتے ہیں آ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سلیمان بن عبدالملک یہ بیٹھا ہوا تھا یہ ایک شخص کے پاس آیا حضرت سکنا امام محمد بن شہاب زہری علی اللہ کبھی بہت بڑے محدث ہیں آپ وہاں تشریف فرماتے بادشاہ نے آنے والے سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو میرے بارے فلاں فلاں باتیں کرتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میں نے تو ایسا نہیں کہا بادشاہ نے کہا کہ جس نے مجھے تمہارے بارے میں خبر دی ہے وہ سچا آدمی ہے تو اس پر حضرت سکزنہ امام زہری عل رحمت اللہ کبی نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ چگل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا پھر اس شخص سے کہا کہ تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ یاد رکھیں جو ہماری جو آج ہمیں آ کر جو ہے وہ لگا رہا ہے بتا رہا ہے ہماری چگری کھا رہا ہے کل جو ہے وہ ہماری چگڑیاں بھی جا کر یہ کھائے گا چگلخور سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے آگے امام اغزاری نقل کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمتہ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ جو تمہارے سامنے چگلی کرتا ہے وہ تمہاری بھی چگلی کرے گا یہ بات یاد رکھو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے آپ کے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے انڈیکیشن ہے کہ چغل خور کو ناپسند رکھا جائے اس کو اپنا منظور نظر نہ بنایا جائے چغل خور کو محبوب نہ بنایا جائے دوست بھی جو ہے وہ ای بندے سے دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے جو چگلی کھاتا ہو چگل خوری کرتا ہو آگے کہتے ہیں کہ اسے کیسے ناپسند نہ رکھا جائے جب کہ وہ جھوٹ غیبت عہد شکنی خیانت کینا حسد اور نفاق اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے اور دھوکہ دہی کو جب نہیں چھوڑتا تو ایسے بندے کو ناپسند نہیں رکھا جائے گا تو اور کیا, کیا جائے گا آپ ارشان فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ علی آگے حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ سبر ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ ورہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے لوگوں میں سے وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہوں اللہ محفوظ فرمائے ہم اپنے آپ پر غور کرتے چلے جائیں ہم کہتے ہیں ہماری کوئی عزت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے ہماری کوئی آو بھگت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے ہمارے سامنے کوئی جو ہے وہ بات نہیں کرتا ہمارے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے یا ہمارے شر کی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے اس بات کا فیصلہ ہمیں خود انالس کر کے کرنا ہے اور اگر کوئی ہمارے شر کی وجہ سے خاموش رہتا ہے یا عزت کرتا ہے تو ہمیں اپنے اس شر کو دور کرنا ہے اور لوگوں کو راحت دینی ہے شریر بندہ نہیں بننا امین بندہ بننا ہے امانتدار بننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دعوت شریف کی حضیث پاک ہے حضورت نے ارشاد فرمایا لا ید خلو الجنة قطات کے چگل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا حضرت سکزنا عدی المتزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متعلق ایک شخص نے روایت ہے مروی ہے آپ کے بارے میں کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کسی کی چگلی کھائی چگلی جب اس نے کر لی بات تو وہ کر کے نکل گیا نکل کے جانا کہاں تھا اس نے بات کر کے پھنس گیا کیسے جب اس نے چگلی کی تو آپ نے رشد فرمایا کہ اے فلاں جو تم نے کہا ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے اگر تم سچے ہوئے تو ہم تم سے ناراض ہوں گے اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو ہم تمہیں سزا دیں گے اور اگر تم چاہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اس نے عرض کی اے امیر مینین مجھے معاف کر دیجئے چونکہ خوری کرنے والا غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے اور غیبت یہ ایمان کو کاٹنے والا عمل ہے اور غیبت کرنے کی وجہ سے جو بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں نکل کے دوسرے کے نام اعمال میں جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں سے گناہ جو ہے وہ غیبت کرنے والے کے زمرے میں آ رہے ہوتے ہیں ہم نے کیسا بننا ہے اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے داود اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بلا رہا ہے ہمیں پکار رہا ہے ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے غیبت نہیں کرنی چغل خوری نہیں کرنی زبان کا کفل مدینہ لگا کر کے رکھنا ہے مسلمان کو چاہیے علی گانش نے روایت بھی سنائی تھی بڑی پیاری روایت تھی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے بری باتیں کرنے کی بجائے خاموش رہنا یہ بڑے فائدے کی بات ہے شیخت امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے خاموش شہزادہ اس رسالے کا مطالعہ فرمائیں تو ان شاء اللہ آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا آپ یہ بات جانیں گے معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ اور فضول بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور خاموشی میں بڑی برکات ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے لیکن یہاں یہ بھی عید کروں کہ اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ لحاظ رکھنا ہے شیخ امیل امیسنت ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ کوئی سلام کرے تو آپ خاموش رہ کے آگے سے یہ نہیں کرنا بلکہ اس کا سلام کا جواب بھی دینا ہے ٹھیک ہے تو بری باتیں کرنے کی بجائے اور فضول گفتگو کرنے کی بجائے خاموش رہنا ہے ٹھیک ہے اس کی انشاءاللہ شاء آپ رسالہ پڑھیں گے رسالہ خاموش شہزادہ تو وہاں سے آپ کو بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے داول اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم کفلے مدینہ منایا جاتا ہے اور یہ رسالہ پڑھا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے من سمت نہ جا جو خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا ایک چپ سو, سو اور چپ جو ہے یہ ایسا ایک ہتھیار ہے ایک ایسا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاموش رہنا ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سے لوگوں کو ہرا بھی سکتا ہے چاہیے کہ اچھی بات کریں یا پھر خاموش رہیں چغلی اور غیبت نہ کریں آگے امام غزالی رحمت اللہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ حضرت رسینا محمد بن قاب کرزی علیہ رحمتہ اللہ الکوی سے نقل کرتے ہیں ان سے عرض کی گئی کہ مومن کی کون سی عادتیں اس کی قدر اور اس کی منزلت کو گھٹا دیتی ہیں وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایمان والا اپنی قدر کو اپنے اپنے منصب کو اور اپنے اسٹیٹس کو کھو دیتا ہے وہ کون سی ہے ارشان فرمایا زیادہ بولنا راز فاش کرنا اور ہر ایک کی بات کو قبول کر لینا چگل خوری کرنا یہ بھی راز فاش کرنے کے اندر آ جاتا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنے ہم نے دنیا واقع میں عزت والا بننا ہے اور عزت والا بندہ کیسے بن سکتا ہے اچھی بات کہے اور اللہ کے کےسل کا ذکر کرے تو اچھا بن جائے گا آگے ایک اور امام رحمت اللہ, علیہ رحمت اللہ ایک حکایت نقل کر رہے ہیں کہ امیر حضرت سگدنا عبداللہ بن رحمت اللہ تعالی سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے فلاں کو بتایا ہے کہ میں نے آپ کی برائی کی ہے آپ نے رشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہوا ہے اس نے کہا تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کہ اس نے آپ سے کیا کہا تاکہ میں اس کے جھوٹ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دوں ارشاد فرمایا مجھے اپنی زبان سے خود کو برا کہنا پسند نہیں ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس کی بات کی تصدیق نہ کروں اور تم سے تعلق نہ توڑوں کسی بزرگ علیہ رحمٰ کے سامنے چغری کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ان حضرات کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو چگل خوروں کے علاوہ ہر طبقے کے لوگوں کے سچ کی تعریف کرتے ہیں ان چگل خور کو کبھی رائے نہیں ہونی چاہیے اور چگل خوری ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے کسل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ سلحیب صلی اللہ تعالیٰ شیر سنا اللہ عطا کر دے ہمیں کسل مدینہ سلور الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تاک میں اللہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا اور کلام کی اجازت مانگی اور کہنے لگا کہ اے میں آپ سے کچھ کلام کروں گا اگرچہ آپ کو برا لگے لیکن آپ صبر و تحمل سے کام لیجیے گا اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو اس کے پیچھے میں آپ کی پسندیدہ بات جو ہے وہ کروں گا سلیمان نے کہا کہو اس نے کہا ہے آپ کو کچھ ایسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے جنہوں نے آپ کی دنیا کو اپنے دین کے بدلے میں اور آپ کی رضا کو اپنے رب کی ناراضی کے بدلے میں خرید لیا ہے اللہ تعالی کے معاملے میں آپ سے تو خوف رکھتے ہیں لیکن آپ کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے آپ نے انہیں اس چیز پر ذمہ زم... آپ انہیں اس چیز پر ذمہ دار نہ بنائیے گا جس پر اللہ تعالی نے آپ کو امین بنایا ہے جس چیز کی اللہ تعالی نے آپ سے حفاظت چاہی ہے وہ ان کی حفاظت میں نہ دیجیے گا کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایسے کام کرنے میں ہرگز کوتا ہی نہیں کریں گے جن سے امت میں دھنس نہ ہو امانتیں ضائع ہوں اور عزتیں پامال ہوں اور ان کی بے حرمتی ہو اس لیے آپ کا قرب پانے کی اعلیٰ چیز سرکشی اور چوری ہے اور سب سے بڑا وسیلہ غیبت اور لوگوں کی برائیاں کرنا ہے ان کے جرائم کے بارے میں تو آپ سے پوچھا جائے گا مگر آپ کے جرم کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا لہذا اپنی آخرت خراب کر کے ان کی دنیا مت سوارے کیونکہ سب سے زیادہ نقصان وہ شخص اٹھاتا ہے جو دوسرے کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کا سودا کر لیتا ہے ایک شخص نے عمر بن عبید سے کہا کہ قبیلہ اساویرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنی گفتگو میں تمہاری برائیاں کرتا ہے امر بن عبید نے کہا امر بن عبید نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی رعایت نہیں کی کہ اس کی بات ہم تک پہنچا دیں عمر بن عبید نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی رعایت نہیں کی کہ اس کی بات ہم تک پہنچا دی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور میرا حق بھی ادا نہ کیا کہ میرے بھائی کی طرف سے مجھے وہ بات پہنچا دی جسے میں ناپسند کرتا ہوں لیکن خیر تم اسے بتا دینا کہ موت ہم دونوں کو آئے گی قبر نے ہم دونوں کو دبانا ہے اور قیامت میں ہم دونوں اکٹھے ہوں گے اور اللہ عز و جل ہمارے مابین فیصلہ فرما دے گا اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اللہ اکبر میں غریب تو چوغلی سے رہو دور میں شاہ میں غریب دور ہم اللہ عطا کر دے مجھے کف ل کر دے مدینہ امین امین اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درد و سلام پڑھتے رہیں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے مصر فرماتے ہیں ذکر ہر گھڑی گرد زبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال گھڑی جڑی بکیا دہا بوچ میں اس با بوچ میں اس باپ جلال دو میری جھو دی اور دنیا میری جو میری جو امین امین امین امین چوگور ہمیشہ فساد اور جھگڑا اور بربادی کرواتا ہے اس سوالے سے امام غزاری رحمت اللہ تعالی نے ایک حکایت نقل کی ہے یہ آپ کو سناتا ہوں حضرت سجن محمد بن سلمہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں ایک عیب ہے بس وہ یہ کہ چغل خوری کرتا ہے خریدنا چاہو تو خرید لو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اس شخص نے غلام خرید لیا غلام چند دن تو خاموش رہا لیکن جو اس کی عادت تھی اس کی طبیعت میں جو عادت راسخ تھی وہ رگ پھڑک پھڑک گئی اور ایک دن اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور وہ تمہیں گھر سے نکالنا چاہتا ہے اور کسی اور کو گھر میں لانا چاہتا ہے اب جب اس نے یہ کام کیا سبحان اللہ شیخ امیل امسنت کی حسن رضا بن علی رضا ماشاء اللہ مرحبا تو مدنی منا مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لاکو باللہ بلّہ یعنی اس موقع پر کہا کرتے ہیں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں آئے تو ماشاء اللہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا امیر سنت کی بھی ہو رہی ہے اور کس طرح بچوں کے ساتھ شفکر کرتے ہیں پیار کرتے ہیں امیر سند کا انداز آپ نے دیکھا لائن سلامت رکھے میں وہ حکایت جو ہے وہ سنا رہا تھا تو اب چگل خور غلام نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر لیا اب اس نے غلام نے اپنے مالک کی جو ہے وہ زوجہ سے کہا کہ جب تمہارا خامن سو رہا ہو نا تو اس طرح سے اس کی گدی کے چند بال وہ مون لینا تاکہ میں اس میں کوئی جنتر منتر کروں گا تو اس طرح وہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا دوسری طرف اس نے شوہر سے جا کر کہا کہ تمہاری بیوی نے کسی اور کے کس ساتھ مناسب بنا رکھے ہیں اور وہ تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے تم جھوٹ موٹ سو جانا تاکہ تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے کہ واقعی جو تمہاری زوجہ ہے یہ تمہاری زندگی نہیں چاہتی مختصر بات یہ ہے کہ وہ بناوٹی طور پر سو گیا وہ عورت اس طرح لے کر آئی تو وہ سمجھا کہ واقعی یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے لہذا وہ اٹھا اور اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور بیوی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی پھر اس کے گھر والے آئے اور انہوں نے جب جھگڑا شروع کیا اور جو ہے وہ شوہر کو مار کٹائی کی اس کو مارا کوٹا تو وہ بھی جان بلب نہ رہا وہ بھی جو ہے وہ جام بک ہو گیا آگے اس طرح سے امام غزازی رخمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چغل خور کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہو گئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن توفیق عطا فرمائے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چغل خوری سے محفوظ فرمائے آپ نے دیکھا کہ چغل خور کس طرح سے خرابی اور بربادی کروا دیتا ہے امام غزالی رخمت اللہ تعالی نے ایک اور بات نقل کرتے ہیں آ فرماتے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی الامان وال حافی حضرت ابحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے برا دو رخے شخص کو پاؤ گے جو دنیا میں ایک کے پاس آ کر کچھ کچھ کہتا تھا اور دوسرے کے پاس آ کر کچھ کہتا تھا دوسری بات میں یہ الفاظ ہیں کہ جو دنیا میں ایک کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا تھا اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے حضرت ابو حیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو رخا شخص چگل خور اللہ تعالی کے ہاں امین یعنی امانت دار نہیں ہو سکتا اگرتے مالک بن دینار علیہ رحمتہ اللہ غفار فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ امانت باطل ہو گئی اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ دو مختلف ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہر دو مختلف ہونٹوں والے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا الامان امان چغل خوری کتنا برا گناہ ہے آئیے ایک بار پھر سے دعا کرتے ہیں میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ اللہ عطا کر دے ہمیں کفل مدیدہ میں چلی رہیں میرے مولا میں بتو چگنی کا تو مجھے بنا دے شیخت امیر اسنت مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں آپ امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں مرشد گئے اللہ میرے میرے میرے میرے سبحان اللہ سبحان اللہ موت کے اسلامی بھائیوں کے کچھ تاثرات آئیے سنتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی علحل I love you. سے بڑی بات یہاں کہ یہاں دوسرے پہ کوئی اٹھاتا ہے سلام کی بات کرتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں اور یہاں جو رات کو بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم نے نہیں کبھی وہ بتاتا ہے سی چھوٹی سی بات بتاتے ہیں اور بڑی سی بڑی بات بتاتے ہیں یہاں پہ دعوت اسلامی ایسا تحریک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کو نمازی بنا دیا اور دین کے پیکر بنا دیا آپ دعوت اسلامی ایسے ہیں جو سب کو اکٹھا کر دیا نوجوانوں کو نمازی بنا دیا ہے سنتوں کا عامل بنا دیا ہے وہ جو مسجدوں میں نہیں آتے تھے وہ مسجدوں میں لانے والے بن گئے آج کا جو نوجوان ہے معاشرے میں اتنی زیادہ برائیاں ہیں اور اس کو طرح طرح کے طریقوں سے جو شیطان جو ہے اس نے گھیرا ہوا ہے مختلف حربے جو ہے شیطان استعمال کر رہا ہے شیطان بھی آج کل کا جو شیطان ہے وہ بھی بڑا ٹیکنالوجیکلی اپڈیٹڈ ہے موبائل فون انٹرنیٹ اور دیگر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتی لے جا رہی ہیں اور بالخصوص اس میں جو ہمارا نوجوان ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مہتا مشکبار معدنی ماحول اس عمر میں بلکہ عمر کے جس حصے میں اور اس دور میں جس کو نصیب آ جائے میں سمجھتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرنا چاہیے تو الحمدللہ یہ ہمارے پیرو مرشد کی کھلی کرامتیں ہیں جو نوجوانوں کو اتنا زیادہ جذبہ جو ہے دین پر عمل کرنے کا اور سنتیں سیکھنے کا اور آگے سکھانے کا آپ نے عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں آیا ہوں امام مشریف سے ہے اور ماشاءاللہ زیارت ہوتی ہے میرا سنت کی ان کے زبان بھی ایسی تصویر ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں جس نوجوان کو دیکھو سرپرا ماما میرے امیر اہل سنت نے اس کے سجا دیا چوروں کو ڈاکوں کو بھی دیکھا یہاں آ کر نمازی پرہیزگار تحرج گزار بنا دی دیے میرے امیر علیہ سنت نے یہ امیر اہل سنت جو ہے آج کے زندہ ولی ہیں آج زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ پتہ چل رہا ہے یہاں کے پتنی کون سی دنیا میں ہم لوگ کھوئے ہوئے تھے آج باپا کی بارگاہ میں آئے تو پتہ چلا ہے دین کیا ہے اسلام کیا ہے سنتیں کیا ہے نماز کیا ہے اور کیسے ہمیں جینا ہے اس دنیا میں باپا کی صحبت پچیس دن کے اعتقاف کی سعادت چاہیے عجب کس کی بگڑی بن جائے کس کی آمین کس کا آمین کہنا قبول ہو جائے مناجات کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے لوگ نشے بھی چھوڑتے ہیں لوگوں کے امامے بھی لگاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں با جماعت ترابی بھی پڑھتے ہیں میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم میں احتکاف کیا ہے پورا مہنگا مجھے اتنا سکون مل رہا ہے مزید مجاگرے میں اتنا سیکھنے کو کچھ مل رہا ہے میں نے نیت کر لی ہے کہ آئندہ میں داڑھی رکھ لوں گا امام شریف سجا لوں گا اور بس اسی راستے پہ چلوں گا کی بہت ساری برکتیں لوٹی آتی ہیں جیسے کہ آپ سنتوں کے پیکر بن جاتے ہیں سچے کاشی کا رسول بن سکتے ہیں آپ دیکھیے میری تو پہلی ادھر نیت نہیں تھی دوست نے مجھے رابطہ کیا ایک دو دن کے اندر اور ادھر آ کے مجھے میں نے کا انوائرمنٹ دیکھا ہے ان کا ہلاک کا طریقہ کار بات کرنے کا طریقہ کار الگ ہی لوگ ہیں ٹھیک ہے کراچی کے اندر ایسی ایک قوم تیار کر دینا یہ میرے اہل سنت کا ہی کام ہے ہم مندہ نہیں کر سکتا ابھی آج کل جس قسم کے حالات پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں اور معاشرتی برائیاں اور معاشرتی لحاظ سے ہم جیسے پست ہوتے جا رہے ہیں تو دعوت اسلامی اس میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا کردار ادا کر رہی ہے اور جو مجھے سب سے زیادہ چیز اطمران کا باعث ہے میرے لیے جس کو دیکھ کے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس میں زیادہ تعداد بلکہ اگر میں مبالغہ کروں تو تقریباً سارے ہی نوجوان ہیں اس کے اندر تو یہ ایک کسی بھی تحریک کے لیے یا کسی بھی ایک اس کے لیے جماعت کے لیے یہ سب سے ایک سیٹسفائنگ فیکٹر ہوتا ہے ایک انتہائی اطمینان کی چیز ہوتی ہے جن کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے یا جن کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے وہ بھی آخر یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آخر ان کو ہمارے ساتھ کیا ہے کسی ایک خلوص اور دین کی تڑپ دین سکھانے کی تڑپ کی وجہ سے یہ جو لوگ یہاں پہ حاضر ہو رہے ہیں اور ان کا بس میں دوبارہ پھر وہی بات کروں گا کہ اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے خود اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں تو لوگ پھر آتے ہیں تو دعوت اسلامی اس لحاظ سے بہت ہی خوش نصیب ہے کہ انہیں حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت پر قاتم جیسی عظیم شخصیت اور روحانی شخصیت کی سربراہی حاصل ہے اور جن کی رہنمائی میں یہ تمام نوجوان اور باقی دعوت اسلامی اتنا اچھا کام کر رہی ہے یہاں پر آ کر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ینگ نوجوان بالکل مطلب ہے کہ ان کی بائیس تیئیس سال چوبیس سال کی عمر کے کافی نوجوان میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ یہاں پر آ کر سیکھ رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ کاش میں بھی اس عمر میں یہاں پر آتا ہم اپنے بچے کی باقی ساری تربیت اور کرتے ہیں دنیاوی تعلیمیں میں ساری پڑھاتے ہیں اس کو مذہب کا جو پہلو ہے وہ ہماری زندگی کا نمایاں پہلو ہے اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں اس کو بھی ضرور ہم نے دیکھنا ہے اور اس تربیت کو بھی ضرور کرانا ہے ہم نے تاکہ ہمارا بچہ ایک مکمل انسان بنے مکمل مسلمان بنے جس طرح اس نے دنیا کی تعلیم حاصل کی یہ تعلیم میں حاصل کرے اس کو قرآن کا پتا ہو نماز کا پتا ہو وظائف کا پتا ہو وضو کرنے کا پتا ہو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بچے مکمل طور پر ادا نہیں کر رہے اس کمی کو ہم چاہتے ہیں کہ پوری کریں اپنے بچوں کو یہاں ایک تربیت ضرور دلوائیں یہاں کا جو بچہ نکلتا ہے وہ بڑا نرم ہو آداب والا تمیز سے بات کرنے والا سلیقے سے چلنے والا اپنے مذہب پہ عمل کرنے والا بنتا ہے باہر کی یونیورسٹیوں میں تو لڑائیاں جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے ایک سال پہلے اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو میں ایک مارڈن لڑکا تھا بالکل داڑھی مون بالکل اوارہ گردی ادھر ادھر پھرنا اس میں تھا لیکن الحمدللہ حضرت صاحب کے کرامات ہی ایسے ہیں ان کی مطلب تعلیم ایسی ہے انہوں نے دینے وہ کچھ بتایا ہے جس کو ہم نے حاصل کیا اور آپ کے سامنے ہوا میں آج اگر فیضانے مدینہ میں جو مدینے کا فیضان لینے آ جائے تو وہ خود بخود سدھر جاتا ہے اور پھر ایک ولی کامل یہاں موجود ہیں پھر ان کی زبان کی تاثیر تو پھر سدھرنا کوئی میں خود مطلب اس کا ایک پوری مثال میں خود کھڑا ہوں بارہ چودہ سال پہلے میں خود ایک اسٹیج آرٹسٹ تھا میں امین اللہ سنت سے جب ملاقات کرنے کے لیے امین السلت کے پاس گیا تو اس وقت میری داڑھی نہیں تھی امین السنت نے دونوں ہاتھ میرے یہاں لگائے اور لگا کر کہنے لگے داڑھی رکھ لو تو بس اس دن سے میں نے اسٹیج کی فیلڈ کو طے کر کے رکھ دیا الحمد للہ میں خود آپ کے سامنے تجربہ کھڑا ہوں میں بے نمازی تھا پانچ بار نمازی بن گیا ہوں اور الحمد جب دیکھتا ہوں تو یہ مدنی بہار ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ جوان ہیں جو فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے آج الحمدللہ پانچ برس کے نمازی بنے ہوئے ہیں سر پر مامی شریف سے جائے انہوں نے جو ڈرامے فلمیں دیکھتے تھے گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے آج ہم الحمدللہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے سب کچھ بہار ہے الحمد یہ سب بات با جا جان کا کرم ہے اور میں نے یہ فیصلہ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر اتنا پیارا ماحول دیکھ کر میرا الحمدللہ للہ دس سال کا بیٹا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں نے دعوت اسلامی کو دے دینا انشاء اللہ دعوت اسلامی جانے اور میرا بیٹا جانے الحمدللہ ان کو سوپ دیا میں نے باپا جان کو خسکرد کر دیا الحمدللہ للہ الحمد دنیا دیکھ رہی ہے کہ دعوت اسلامی کتنا ترقی کری کتنا کام کر رہی ہے کتنا کام کر رہی ہے لوگ اس دور کے اندر اس دور کے اندر جوان نسلوں کو یعنی نرائے راستے پہ لانا پانچ ویم کا نمازی بنانا تاجو گزارا بنانا اور پہلی بات آلو بنانا مفتی بنانا بفت فخر کی بات ہے پہلے کے دور میں کہاں تھا پہلے کے دور میں یہ بھی علم نہیں تھا کہ روزہ کس طرح رکھا جاتا بند کرا جاتا ہے پہلے لوگ تو آزان ہو رہی پھر پھر کھڑے ہوتے تھے ڈیم پہ لوگ تب بھی کھڑے ہوتے تھے اب اتنا شور آئے گا کافی سال لوگ شعور آئے گا لوگوں روزہ کس ٹائم بند کرا جاتا کس ٹائم روزہ کھولا جاتا ریا کاری ہو گیا تکبر ہو گیا غیبت ہو گئی چکل ہے کچھ پتہ نہیں تھا جمی دے رہا ہے باپا نے تربیت کے خلاف اعلان جنگ اور انشاءاللہ شاء کے خلاف جگہ اور کے خلاف جنگ جاری ہے دعوت اسلامی نے الحمد للہ کردار دیا ہمیں وہ کردار دیا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ دیکھ لیں مطلب ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں اب چار جو دوست آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں لیکن یہی جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جب وہ مل کے بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ مدنی مشورہ کرتے ہیں جب مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرتے ہیں جب مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ درس و بیان کرتے ہیں تو پیار اور محترم اسلامی مدنی ماحول یہ بہت اچھا مدنی ماحول ہے اس سے جو جڑ جاتا ہے اس کی زندگی بھی سمجھ جاتی ہے آخرت بھی سمجھ جاتی ہے الحمد دعوت اسلامی نے تو ہمیں بہت کچھ دیا کیا ہم نے کبھی اس بات کو غور کیا کہ ہم نے دعوت اسلامی کو کیا دیا ماشاء اللہ آپ نے مت کے تاثرات آپ بھی اگر ان برکتوں سے ان بہاروں سے حصہ پانا چاہتے ہیں آئیے داعود اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں اتقاف کیجئے پاکستان میں اب جہاں پر بھی الحمد الحمدللہ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپراکسیمیٹلی ایک سو سے زائد شہروں میں اے اے تیس دن کے ایک ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ جاری و ساری ہے آئیے اتکاف کیجئے اللہ ہم سب کو برکتیں فرمائے امیر اسنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں مدری مذاکرے کے لیے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صرف پاکستان میں ایک ماہ رمضان پورے کا احتکاب نہیں ہو رہا باہر ملکوں میں بھی ہو رہا الحمد للہ تو صرف پاکستان کی دعوت نہ دیجئے دنیا میں جہاں بھی دعوت اسلامی والوں کو پائیں اور وہاں آپ کے یہاں اگر احتکاب کی ترکیب دعوت اسلامی کی طرف سے تو ان کے ساتھ آپ بھی موتقب ہو جائیں کہ جو اسلامی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں یا جیسے ارتقاف میں اسلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایسے کام سے بچیں جس سے کوئی وزن ہو سکتا ہو اور جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں تاکہ آنے والے بھی اس کا اثر قبول کریں اور اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں محتاط زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے لیکن عمل جو بھی کرے رضا الہی کے لیے کریں اور ضمن یہ بھی ہو کہ کوئی بدزن نہ ہو ورنہ یہ کہ بعض لوگ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں نقاد ذہن ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بعض اس لیے بھی آتے ہوں کہ کچھ ملے اور وہ تنقید باہر جا کر کریں تو ایسوں کو بھی کچھ دیا نہ جائے بلکہ وہ بھی اثر مثبت اثر لے کر جائیں کیونکہ اب جو تأثرات دیں گے اب وہ تو ظاہر ہے کہ مثبت ہی دیں گے لیکن ہر طرح کا ادھر ویسے بھی ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے کبھی ایسا کچھ کسی کو دیکھے بھی کمزور انداز کسی کا تو اس سے پوری تحریک کو ہر تنقید بنانا یہ عقل مندی نہیں ہے ہر طرح کا آدمی آتا ہے تو وہ کچھ الٹا سیدھا بھی کر لیتا ہے جیب کترے بھی گھس جاتے ہیں یہاں چیٹر بھی آ جاتے ہیں اور طرح طرح کے لوگ آ جاتے ہیں یہاں وانٹیڈ بھی یہاں بیٹھ جاتے ہیں کبھی آ کر جو پولیس کے وانٹیڈ ہوتے ہیں تو اب یہ دیکھو نا دریا ہے اس میں مچھلیاں بھی کیکڑے بھی جھی بھی دریائے سانپ بھی سبھی شامل ہو سکتے ہیں تو جو بھی آئے ہم کو سب کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دینا ہے سب کو نمازی بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جیب قطرہ بھی اگر آ گیا تو اللہ کرے کہ وہ بھی توبہ کر کے جائے یہاں سے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد